اللہ مل محمد محمد اب یہ ہمارے پایان کار کی منزل ہے کہ ہم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے منتخب کلام کا سلسلہ ختم کریں ہم اللہ سبانہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم پر یہ احسان کیا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے منتشر کلام کو یکجا کریں اور دور و دست کلام کو قریب لائیں ابھی آپ خطبات نہج البلاغہ کے سلسلے میں امیر المومنین امام المطقیان حضرت علی علیہ السلام کے خطبات مکتبات اور نحج البلاغہ کے حکم باب المختار کے اقوال سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہم اپنے تمام معز صاحبان بصیرت حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ ان خطبات کے پڑھنے میں ان کے پیش کرنے میں اگر ہم سے تلفظ کی کوئی غلطیاں آپ کے پیش نظر آ گئی ہیں تو انہیں معاف فرمائیں اور اس سلسلے میں ہم خصوصی طور پر بارگاہ امامت میں بھی معافی کے طلبگار ہیں